اللون على النبي السلام عليك يا سيدي يا رسول الله سا. گاؤں پہ مشترکہ کا تا نتیجہ ہے محمد جل سے مجبور اللہ جل شان سب دی شرکت اور خدمت مقبول مختصر وقت ناچیز میں جس موضوع پہ کلام کرنا ادانوان کرونا کرام ر کافرانا کرونا اور کافرانہ اور کافرانا کرنا اور کافرانہ نظریں جناب علم ہے کہ اصل ہمیشہ زمانے عقائد احوال اور افعال مد نظر رکھ کے بولنے لا پاک نے سن ہوئی پختہ خیالی عطا فرمائی اور اس سے پختہ خیالی دا یہ نتیجہ ہے کہ تو اڈے جیسے مسلمان دین حق پھر لوٹا خام خیال بندہ منبر رسول دا بارش نہیں ہو جڑا لوکاں دی خواہشات نال ڈھلے وہ ممبر رسول دا نہیں ہو اس سے نو اقبال رحم اللہ نے اپنے شکوے بیان کیتا ہے کہ اللہ فرماوندا ہے واے قوم میں وہ پختہ خیالی نہ رہی برق تبعین رہی شعلہ مقالین رہی مسلمانہ دا ممبر رسول وارساں دا ہمیشہ تو یہ وتیرا اور سلوک رہا ہے کہ انہوں نے اسلام دیکھا بیان کے اندر ضرورت دیکھ جٹکی مثال ہے گھر بنیادی خوراک کو خالی بھوک نال مردا ہوئے تو اس وقت سونے کپڑے لایا کے گھر وچ رکھنا کسے بے وقوف لا جس وقت بنیادی خوراک دی لوڈ ہوئے اس وقت دینی دوستانِ گرامی ایک ایک جملہ توانوں حضور دے جوڑے پاک دا سبتا ایس جہان تو قڑ کے جس محبوب دے ملا دے جائے بیٹھے ہو اس محبوب دے جہان جلے چلنے زمانے والد منا دوست اللہ جل شان و ہ نے دین دیاں متبرک با شخصیات دین دے با لوگ دین دیاں با برکت تھاواں اس ہیں کہ لوگ پریشانیاں عذاب پنا لینا چیزوں پنا لابت لوگ جی نبی جاب دی مدر سے اللہ والے لوگ اللہ والیا تھا جنہوں اللہ والے نے قرآن شعائر اللہ فرما اللہ نشانیاں فرمایا ہے جنہاں دی عزت اور تعظیم ہر مومن دے دل سے اندر ایمان دی شرط ثانی یعنی کیا مطلب توحید دے تو اے تعظیم رلتی ہے تے بندہ مسلمان بنتا ہے جے وہ تعظیم تازیم نہ دے تے بندہ مسلمان نہیں ہوتا من, من اس چیز والارہ فرما رہے تو غور فرمانا پھر فر گل نو سمجھو اللہ تعالی بابرکت بابرکت لوگ بابرکت شخصیات شخصی رحمت بابر رحمت برکت والی تھاواں اللہ کہ جس وقت پریشان ہوو جس وقت لوگو قرار ہو جس وقت ہر پاسوں سڑ جاؤ اور کسی کام واسطے نہیں بنایا جی اس واسطے توجہ ہے کہ نہیں انسان سزاو اللہ واہدہ حل شریق دیا سمان سو آدی کئی بغیر تھلے سبب تو آدی کوئی اسباب کے آدیا آپس دڑائی جگڑے فتنے سب اللہ تعالی گرفت ہوتی ہے وہ اللہ کو اللہ دیا پیاریاں تھاواں وسیلہ بناونا فرض تربر پروردگار نے قرآن ارشاد فرمایا بڑا آیت قرآن سورا کے اندر پرور دار نے فرمایا فرمایا اللہ سونا فرماند اگر جانا تے ظلم کر بین, بین اپنی دے یعنی برائی کر کے حق کی, کی بنتا انسان محبوبہ ترے کو جا جا کو جاگ فر اللہ اللہ گل بخش اللہ کو منگ فست فر اللہ خالی دربارگ فراہ اپ دی معافی منگ فست فر لو رسول اللہ کا رسول بھی ہونا واسطے بخش معافی منگے بخش معافی منگے وسیلہ بنے وہ بھی دعا ف وسیلہ بن کے اللہ فرما دگر یہ ساریاں چیز کٹیا ہو جی اللہ, آران آران بر بر اللہ, اللہ, اللہ, اللہ قسم کھا کے دے میں بخشش بھی کر دیا گا توبہ قبول بھی فرما دیا آگے چمج نہیں آئی بولو ہوں دکھا اداب اللہ نے سانو پاک بندے یاد کرا بولو برکت والے لوگ یاد کران برکت والی یاد کرائیں معلوم مسلمان کہ تے آزاد پہ جانا کہ تسا برکت والے لمبے لوگ بھی بندے سونے علاج بھی ٹھنڈ کا گرمی گرمی کا ٹھنڈ نہوسن برکت علاج کرو جب نہستا پی جان تو برکت والے گلوں, گلوں دوروں دوروں گھروں نے نہوسن والے گھروں نہیں نوسن دور ہونی حیدری سبحان اللہ مسلمان کا تو فرض ہے ہی ہے اور پہلے تو کافر جڑے کافر وہ بھی یہ سمجھتے سن دشمن بنیا ابو جہل سید عالم دا دشمن بنیا فرمانا اندر یقین رکھتا سی کہ سچے نے تے جس وقت ویکیا بھائی یہ آزاد ہوں سی بھی ہربے سینس نال ٹلن والے نہیں کلیم آخنا درب و قرآن ایسے موجود کہ کافر بھی اداب عزاب کو تانگ ہو کے نبیا کے اللہ والے برکت والا کرتے سن یقین ہوگا سی سیلے ہربے بہانے کامیاب لو سونے سورت آرام آیات نمبر ایک سو بتی ایک سو ایک سو اللہ فرما د فأرسلنا عليهم التنفان والجلال والقمن والضفاطع والتر آيات مفصلات فاستكبروا وكانوا مجرمين ولما وقع عليهم الرجز قالوا يا موسى ادعُ لنا ربك بما عهد عندك الله لئن كشفت عنا الرجز لنؤمن لك ولنرسل لماعك بني اسرائيل سونا فرمتا اصر دے فرون دکھا طوفان مکڑیاں کمبلا فسل اس فصلوں لگ لگ جان سنڈیاں دا بھیجا فصلوں لگ جان سنڈیاں میںٹکا بھیج اور بڑے پر والے سن بڑے ہی والے سن جی سے آ جانا گل کرنا چاہتا سن قرآن کے موٹے لفظوں جب آزاد کوئی عزاب آتا سر کی کردے سن کالوسا کہ لگے موسا ربک اپنے رب نے واسطے سڈ واسے اپنے رب کو دماغ anyway لك لك لك لك لك یاد کرا جڑا رب نے گا کرا سادہ ٹال دیا گے اللہ ہو ہو یار یا نبی توجہ اے کافر وہ اللہ فرمایا جس سی سر بانا تدبیر احتیاط نہیں دینا. او میرے لفظ لفظ میرے گور کرنے جائے جی ایک, ایک لفظ جہاچل کہاڑا بن کے ڈگتا جائے دا. اے اوہ نہیں جڑے جاگنو راضی کرنا لے ستاب ہونے اے اوہ جڑے اللہ نو راضی کرنا لے جیوے جیوے جیوے جیوے ارے وائد قوم میں وہ پختہ خیالی نہ رہی وائد قوم میں وہ وہ پختہ خیالی برخ تبئی رہی مکالی لے بجلی والی تبیادی ویس ل بھی شولہ لے لا خیالی بھی ویخ لرے دلال بھی اللہ لاہد شریق مولا نے کے کے کئی موسا دعل حالانکہ جرام مصر بنے ہوئے اج تک سائنسدان سمجھ ہی نہیں آ رہے نہیں بنے آرام ہے تامر اسر جہاں کا رب قرآن البیا کرتا ہے جہاں بنی عمارت جہاں بنی عمارت اللہ نہیں آئی اندازہ لگا کو احتیاط پر اللہ سونا فرمان ہے انہوں پتا لگ گیا اتنے احتیاط کم نہیں گئی اب کوئی سائنس کام نہیں آئے گی کام آئے گا تو یہ مرد فقیر کام آئے گا ان کو یہ بھی پتا تھا کہ ہمارے ساتھ کوئی رب کا وعدہ نہیں ہے اس کے ساتھ آہدا ان تک بیما آہیدہ بیما آہیدہ ان تک تیرے نال اللہ دا آہدے سی مرو موٹے تو دعا منگے گا ٹل جان گے تکبی نار سارا سید مرخی جیو جی اللہ نے اپنے پاک بندے نہیں کلے یہاں بڑے بڑے وعدے کر کے گلے <گھلن> خصوصاً اس واسطے گلیا کہ اے لوگ دکھی عزاب والے کون گے دع مانگا خالی نہیں کہ موٹا قرآن سمجھ نہ آئے تو کسور ہے اس کو بعد ویکتے وہ کافر بھی وسیلا بنکا وہ بھی آن کے کھنڈے لنو میں لکھ بر سے لنک سوجھو جو جو جو آن کے آن لگے وعدہ کرنے تو دور کر دیں اے تشفتا اگر تو تو اسرائیل لائنم جی عذاب ٹال دے نہ دکھ دور کر دے تو پکا تو پکا نو مان لا تو سچا رسول اللہ کا گلام بنا یہ چھڑ دیں گے معلوم ہوا اللہ نبیاں ولیاں نو تو دکھ ٹال دے یہ کوئی نجائز نہیں تو قرآن چایا اور اگر اس نا مجازی سن سن سن اور نسبت مجازی کو کوئی نہ سمجھے ناج دا دا تو اس کی جالت ہے اچھا ہوں آپس میں بیٹھے ہیں سچی دسی حضرت موسا نال ربے تقیبتی بھاج کے آن یاد آئے بیٹھ نے وا دے سچی س جی کلیم رب دے اپنے کو ہی نہیں وا دے کو بولتے سی مرے کیا انج آیت موسا کلیم بھی آئیے اماسل سخی سلطان بہودی زبان سمجھانا اللہ فرمایا بے بس اسیم اللہ دا بے بسم اللہ اسیم اللہ دا اے بھی گہرا پارا سری ورالم عالم عالم نال شفاعت سری شریور عالم چھٹ سی عالم سارا ایا دے نہو بہو وہن سی ملیا نبی سہارا جب کلیم بنتے رب دے وادی نے کلیما تیرے واضح رب ند کرا سڈیا چل جان گے سجنا اللہ نے اپنے حبیب لال کہا وعدہ نہیں کیا جنہوں ساری دسمت وعدہ را نہیں کر کے سانو حکم پر رحیم اللہ اکبر آلہ حضرت دی کی زبان کہہ دیا امام علے سننا سرکار فرما نے مجرے آئے آئے ہے گواہ کرملی اپنے آپ نہیں آئے تیری دربار کی اصا مجرم ضرور ہیں اص آپ نہیں آئے سانو تو اللہ نے بلا مجرم بلا جا ہے گواہ جاؤ کوران لفے ترے تیرے آ جان تیرے کو جان ترے کو سبحان اللہ فرمایا ارد کر دیکھ کملی والا مجرم بلا ہے جاؤک ہے گوا مجرم بلا اے آئے ہیں جاؤ ہے گواہ جدو رب نے تیری زبان تے سانو سجیے پھر چنگے لوگ چنگے ڈیریا سدکے کدی خالی نہیں موڑ پھر منگتا کہہ چڑھتا ہے مل رد ہوئیے کریم کے در کی آدت ہی کوئی نہیں وہ oh, بیان سنا جڑا دنیا کی نہ ہوا سنا پڑھ رہا ٹرکی کہوجو ذرا توجہ لوگ خصوصا اگے پیچھے دینے رحمت کا لوک دیا لکھ چھارا ساڈی چار مدینہ گور کرنا ٹھار کے نو کہ ہر پرسوں سڑیا جتے آن کے ٹھر جے انار کے ہر پرسوں سڑیا جتے آن کے تھر جا دلوں ٹھار کہ کملی والا لوگ لکھ ٹھار مدی مطلب ہر پاسوں سڑے آوگے دیر ادھر بار چو سارے سارے زخم مرحم لگ جائے گی سکون آ گا کد بھی نے نہ لبی نہ ہدیس نہ قرآن جو لبھی نہ کہ سادہ نبی, سادہ نبی،, سادہ نبی، سادہ ولی دربار کعبہ کابا سا رسول سڈا رب دہ ستا ہے مسلمان سوچ بھی نہیں قرآن پھڑو ایک بیمار نو جے جی مرضی بیماری دا مریض ہوے سینے لا دعا کرے گارا اپنے پاپ کلام سچے والے لکھ لکھان مریض بیمار بار بار شفا ل دربار تو لیں کابے تو لین ہجر اسبج تو لے حجر اسود رو ہاتھ تو ہاتھ لا <سؤال> کابے کے ابھی دعوا کر سب دے اگے دعوا کرنی حجر سب ہس لا ہے ہجر آسوت چومنا ہے کابے نومنا ہے اللہ اللہ علیہ وسلم نبی تو لئی دے دے بخاری شریف فرمان سا سر نبی کی گھر والی موترمانے کو حلور اندر وال شریف انہیں شفا لین مگر اس وال مبارک کدی بھی بیماری نہیں آئی ایک ہلو بخاری بخاری شریف نظر آؤں آکا نامدار کا ایک پیالہ مبارک لکڑی شریف ٹوٹ گیا چاندی حضور دا پیالہ جوڑیا مالک کو لگتا بیمار نہیں آنا پیالہ پڑنا اور سمر. سمر. امام بخاری نے اپنی بخاری بخاری نے بولو امام بخاری سونے اس پیالے اندر پانی پیتا برکت لیاں در مریض پیالے مگر صحابہ دے دلت خیال نہیں آیا اس پیالے پیا گئی ہے. بیمار ہاتھ لایا لاوا گے تو بیمار ہو جی لہٰذا تو پھر ہی رہنا چاہیے جراثیم نہ چمبڑ جان کبھی مسلمانوں نے خیال بھی نہیں کی رسالہ سیدی اللہ سیدی سیدی اللہ سیو خریب زمانے والی میاں میاں میاں حیاد صاحب رحم اللہ ننخا نے روٹی پک کے جانی جی کسے خون بارن لگنا روٹی کسے نماز نے پکائیے آپ نے فرما بے لیو مینو تو روٹی بھی دس دیے بے نماز نے پکائی ہالے <سؤال> کے مرید بھی ہزار روٹی نہیں سنتے آپ بے نمازی پکا دے سن لگ چربار ہزور سن ر خاندے سن فرمایا مینو دادا نے فرمایا جب سارا لگا آئے بے نماز بھی پکایا ہو سے دربار نال جدو لاویں گا سب نہ نہوستا دور ہو جان گے ڈٹ کے بول خدا نا بندیا دیا دربار گنا پلیتی کھچ لے گاہ پلیتی کھچ نو بھاوے کوڑ والا ہاتھ لاوے بھاوے کرونے والا ہاتھ لاوے بول بول بول گل ٹھکانے دے آ گئی باویں کرونے والا ہاتھ لا وے باوے والا ہاتھ لا مرضی ہاتھ لا وے رہوستا نہیں آ سکیاں جرا سمجھے گا نہوسا لاگ کماری آ گئے وہ کافر فلوان ادر ویخ ہجر آس ودو کافرا ہاتھ لائے سونے نبی نے لدار کالا ہو گیا ہے اوے کالا نبی فرمایا لیکن اے نہیں فرمایا نہوس الفاظ حضور خدمت فرمائی جس لے آ کے امام فرمایا ہے حضور نے تواب فرمایا تواب کےچے اپنی چھوٹی وار چھوٹی وارج میں بخاری مسلم سے آج کی عدیشیں یا قرآن میں رہوں گا یا صحیح ادیشوں میں رہوں گا جگ ن بھی کر کے عمر نے فرمایا شری ح پتر پتا نفا دے نہ دے میں اگلا چوٹا ساری مشکلات نفا نقصان نہیں دفا بھی نقصان بھی د نے فرایا پیدا جڑے جڑے والے <سؤال> سارے چمتاسی چمتا ساریا کہ نقصان نہیں پہنتا نقصان سارے دیا سارے صاحبہ چل چابے فرید تے سنار جاوانا جڑی کسی نے سنائی سبحان اللہ اکھے سبحان اللہ سمجھ کوئی نہیں سبحان اللہ ادھر دے اویا کر کر کر کر کر حدیث نے چھ کے یا بن کر کتاب ابو سنا نے دی لاؤ شریف جس دے اندر گل لکھی سنا سبحان محبوب خدا صلی نے حضرت عبداللہ بن احمد کے نام صحابی نے اپ رسانوں طائف کھڑے ا موقع تے دے اندر جس ریاض مکے دی سانو ہلو پہ کلو لگا سب کا پہلا مریا گافر جی محبوب نے کوئی کتاب نہیں پڑ پہلے ابوڑے والے ہزور فرما یار سوکیا نے فرمایا اپنے کافی اللہ لیا رب چاہو کا اداب دا حقدار مگر سارے دے دے دے گیا ناری نارا یہ ڈیریداری جانتے ہیں ڈیریدار بندے آتے ڈیری جاوے انگلیاں ساڑی رب نے فرمایا رب نے فرمایا پچھلی بندہ ادا حقدار مگر پچھلے پار سے آ گئے پر جنا چر کہ جن ساڈے تے رہنا ہے ان چر مارنا نہیں. اللہ نے قرآن فرمایا بندہ مارن کی اجازت نہیں رب کی طرف یہ ماریا جناب انو بکا انو انو بکا کرو, بخا کرو پیاسا ساتھ کرو, ساتھ ساتھ کرو تنگ کرو اپنے آپ باہر نکل جائے جی باہر نکلے گا مارا جی واہ سو راب اپنے پاک گھر ہے اپنے یار کی عزت کا خیال کھے رکھنا सारत, सारत, वे कुफर, आनू, कुफर आनू, आन याष्टि ने कोई समझ, वे दीन समझ नहीं दीन समझाया ने, हक दे बातल दी, पहचान हो गई ऐसा ہاتوں کی پہچان ہو گئی ایسا سبق ساری عمر ساری عمر نہیں دے سکتے فرمایا جسے اے بندہ ہاں کام شام کے فارغ ہویا ویلا ہوا باہر نکل آئے پچھوتا آ سی یا ٹپیا اللہ نے اتنے ہی آداب دے دیتا فرمایا اگر میں محمد کی گل دی تصدیق کرنا چاہتے جیٹو دی قبر قبر ایک سونے سوٹی ویخو گے صحابہ فرما نے جدو اصل قبر پٹی ویچیا سونے دی سوٹی بچو توجہ ہے دس ہوئے کہ برکت والا کار ہوا फिर जेदे पक्का ऐलान हो गया रब की तरफों कौम पिछली घर वर्क इने भी होना वेब नहीं जिसल हदों निकल गया दस हो उस घर दरकता कौन बयान करे है ते उस घर बे बर बीमारी बना है समझ नहीं करोना के करोने का प्यो भी आ जाए तो उस घर नहसत नहीं आ सकती जहड़ा घर काफिर तो आदाब टाली खड़ा है हाले तक दे जमया अगों तो जम सको एक टुक्र चप्प मुला गल नहीं روپیے بدلنے جی سرکاری اور درباری ہوں میںل موڑ لر پاسوں موڑ کے اور مسلمان سے مسلمان کافر نہیں سی کہ رب دب برکت والی تھا رب دے گھر یہ منوس ہو جاتے ہیں کوئی حاصلہ آئے تو بماری یہاں لگ جی مڑ دجا ہاتھ لے گا دونوں وہ چمڑ جائے دی پچھا رہا جے نڑنا ہے جی پہلو ہی بند کر لیں یہ مسلمان مسلمان پرانے کافران دا بھی عقیدہ نہیں سی کرونا اور میں موضوع آخا ہے کافران آوز تک دس تو سہی یہ عقیدہ بن گیا اج مسلے دا کعبہ بند کرو کرونا ہے کوئی نیڑے نہ لگے एक कोट दुआ कोट फिर उत्तों हजरे अस्वदे भी धोना वो भी उस पलीत लानती जिंद शराब से अलखोहल पी और धोना ते आखना हूं यह नहुस्ता दूर पों वो फिटे मूह बईमाना तू अपनी पेंट शर्ट समझी ری پینٹ بھی میل اتر بھی نوسطا چبل جان گیا پلیت فلانے چیزوں کی پاک ہونا بائی مانا کوئی ایڈا وافر کوئی قسم استاد کی کرکیا محمد دے دربار نوں بند کر لینا ایمان اللہ رسول نیڑے لگو تے چمبڑ جائے بماری تو کرونا کرونے کے دنوں میں اس کو بند کرنا ضروری ہے ایمانس قرآن ہاتھ لگا وہ ہاتھ نہ لاؤنا نو ایک دسو سچی دسیا اپنا جس وقت رسول دے دربار نو بھی نوز بلا سمجھیا کہ کرونے نالے بھی نوز بلا نوست والا ہو جانا काबा भी नौ सौ मस्जा भी नौ नौ मसीत भी छह फुट होते चिबड़ेबड़े सारा टर ही सारा टर सारे ब कोई बंदा यहोजा नहीं रहा لگن تے برکت آ جائے میں تیرے تو ایک سوال کرنا ہائے ہائے گل کرن لگا بڑی زبردست کر دیا گو گو میدان روئے زمین میرے سامنے آ کے صرف اس گل تو نکل جا میرا نک وڑ دے درخ نبی پاک بیمار ہوں سن سیرت کتابیں لکھا عرب دا بہت بڑا بیمار بندہ بزرگ لوگ فرما مٹھا مٹھا بخار تو ہمیشہ ہی راسی میں اپنے حضرت صاحب نے ہے آپ ہی ساری زندگی دکھ چ گزار دتی ہے مٹھا مٹھا بخار آپ بھی ہے جڑا نبی, نبی کا سجنا دکھ اپنے سجنا دکھ دے ہے جو دکھ دنیا بنڈتے دے دے سارے کام مر جانے اللہ سونا جوڑا انہوں دل کا چین دار ہے جو قرار دنیا دنیا ونڈ دے تے سارے وہ لذت مردان جڑا دکھ بھی پھلتا ہے دے سکھ بھی توجہ میرا تبجو توجہ توجہ بول سبحان اللہ نبی سونا بیمار دے سن صاحب دے سن کبھی صحابی بھی کوئی نبی تو دور نہیں ہویا نبی ہاتھ لگا دے بیمار ہو جا نبی بیمار ہوئے نہیں کبھی نبی دور نہیں ہوئے گل <تصفی> صحیح کرو تاریخ اسلام بیمار امتی نفرت او اکڑمی پتا نہیں کی بن گیا کے حال بندہ فرمایا اللہ میں محمد نال حضور نال شفا پا گیا ہے تکبیر تکبیر شاپی ناروی ناری نا رابری جشے ملا دبی شانی بیٹھے شیر ربانی کے مریض بیٹھے آپ سے میاں شیری ربانی رحم اللہ ریاستانے اس خوزی پانی پیتا زندگی گزر گئی سان ویخ دس سال تو مینو ہو گئے نیک شاہ خلیفے پیو آفا لبی خوئی کدی بمار نہیں ہوئی لکھ لانے نظریہ مدرسہ بھی بیمار ہے محربی بھی بیمار ہے مختری بھی بیمار بیمارے سارے بیمار نیڑے نہ لگے ہے ایک دوے تو دور رہا جی کعبے تو بھی دور ایمان دس کافرانہ کیتا بن گیا چاپ جاتی ہے کتاب چاپ جاتی ہے نبی کے ایک اشارے سے مصیبت میں محبوں کے ارے مقدر جیت جاتے ہیں اپنی مرے مرے بولتے وہ جڈو برادری آپ بن گئے جڈو برادری جھڈو اکلی کوئی نی منافکا ساروں مار چڑیا ملاد بھی کرنے ملاد کر رہے ہیں آج پتہ نہیں کتنے کتنے جنڈیاں لگی ہوگا مارنا جا ملا کلانا سی مڑ ملاد کیوں پیا کرنا چوڑیا بیمانا تمیز نہیں تینوں کھوتے کھوڑے ایک نہیں ہوں وہ کھوتے پہ تلی کا گوڑا تر پیاقت شام کر دیا اپنی ملت کو کیا کریں اللہ <سؤال> د فکیر درباروں کو رحمتہ نہیں رب درباروں کو رحمتہ نہیں لبنیاں لانتہ لبنیاں نے تضور دے تینوں رحمتیں لبنیاں میںل کے شاہی میں تھو چڑا لوگ میرے کوئی فرق نہ کرنا آخر بیٹھے اتنے کوئی دسنا دین اسلام دسنا کہ نہ دسا بولو دس ہوں کی مفتی بھی فتوی پٹھے دیتی جا میں نک نو بھی چمڑی میں گل دسو سبزی منڈیاں جڑی ربا بند ربا رسول بھی بند مسجد بھی بند دربار بھی بند منڈیاں جڑی سبزی کرونا کے دن چلیاں حالانکہ سارے زمانے سی جراثیم آتے سچی دشا ڈینگی مچھر سارا اتنے وستا ہے گند سارا سارے اگوں رات میں سبزیاں سبزیاں جا لگتا ہے وہ کہڑا ہوتا ہے سچی دس ہے پانی سبزیاں کہڑا لگتا ہے پیشاب لگا کر آلو فیصر بینگل بینگل ک اور دل برادری ہر شاخ جب آداد اللہ نے قرآن فرمایا تطیعوا فریقا من نو تل <تصفح> کتاب ایمان والے یہود دن تھارا کسے بھی گروہ دی گل منو گے پارٹی دی گل منو گے ٹیم کی گل منو گے سانو ایمان تو بعد واپس کافر کر د گے کرونا سائسی بماری ہے آسمانی بماری نہیں سائنسی بیماری چی گئی ہے اپنی تعلیم اپنا نظام اپنی دنیا پوری دے اپنی شیتانی نظام مسلط کی تھی ویکھیے تو کے رسول تو نفرت کھانے کہ نہیں سڈے کہ کھابے تو نفرت کہ تو دور اگر اچھا مسلمان ہوں اب لانتی آ یہ فراؤ والی یہ فراؤن کی کام بھی کم نہیں سکتا جی جا تا سنا کھا کرو کملی والے دے روزے ولہ ولا رجو کرافیا منگا گے کرم فضل ناراض تکویر نارا رسالت سالت رسالت نارا سالت ناراض نارا نارا حضرت علامہ مالانا مفتی آزم مفتی محمد صدر ہے مومن کا برادری جوگی کی کتھی آر جی پیلے کپڑے ویخے دے دے کر کس نبی امت ہو کے کہڑے اپن گندے اور سمجھ کوئی نہ دو کتاب اصل حضور جوڑے پاک سب کار میں زبان کھولنے نہ سچی دسی زبان کھولی حکمت کھولے کوئی تیڑ پلے کچھ پیا نہیں بولو حال میں بڑی دور جانا درات میں انہیں بھی تھڈے آگوں بہت ہی میرے مجبور اے کتاب ڈاکٹر اشرف والا مسئلہ جڑا اٹھیا سی وہ ناچیر نے کتاب لکھی عوام دوام عوام لگی وہ لما جڑے سن وہ بھی استمائن ہو گئے آخیا یار سانوں اپنا مذہب سے یزید مسئلے جی میں دنیا بلب شکار ہے سابا گالا کھڑ دی ادرت امیر معاویا پڑھتے ہیں وہاں واپس موڑے کتاب لکھی یہ اللہ دے فضل و کرم ہر گل جا کسی جواب جواب جواب جواب عنہ... کو ڈھائی سو امام حسن علیہ السلام فرماند نے اگر علم نام سمجھ آ لائق رکھ لو کار اج رات شاہ نماز تباد سو گیل میرے بھائی भाई, محترم فکر اسلام ساد الدین میں اجازت چاہنا اگے اگر جلسہ لنگر کھاؤ بیٹھو کھاؤ j